كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولان العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا امام مرسلی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شریف مولا دی بار گاہ اندر دعا ہے مولا تعالی نفسو شیطان انسان نے ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی بن جاتتا فرما لے سامنے جس موضوع سے کلام کرانگا اس کا انوان ہے امبیائے کرام آلے السلام کی کردار خوشی دوسرے لفظ کے نبیادار قتل کرد کر دبیا کے کردار, دے کردار, دے کردار قتل کرنا مسلمانوں مسلمان نبیا کردار ختم کرنا مسلمانوں مسلمان نبیادار دور کرنا سمجھ آ گیا اور اس موضوع ضمن کے اندر ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سلام آپ سرکار کا بھی ذکر خیر آ گیا باقی ندیاں کا بھی ذکر خیر آ گیا دوستو جس ویلے معاشرے دے حالات نظر مایوسی چھا جاتی کہ یار اس معاشرے دے سامنے اس قوم دے سامنے بندہ کی قرآن ادیش بیان ہوا کہ جس قوم دے دل دماغ نہ دی محبت نہ دی محبت نہ خدا دی محبت نہ سید دی بڑی کار آمد گل بڑی کار آمد گل جناب نا لگا لگا میں گل میرے دل بڑی او لگ گل کی جڑی ہے وہ حقیقت جی معاشرے نظر آ رہی مرخ کہیں بھائی میں شہر واسک نکلے سیاح بھی آیا کسی جگہ میں رکیا چند لوگ بیٹھے سن میں جا کے جا کہنے د کہ اتنے اور مینو کوئی بندہ نہیں نظر آیا جس میں دکھ سکھ کر گل بات ایک داڑی شریف والا بندہ نظر آیا میں قریب ہو گیا کول چلا گیا میں کوئی اندر ہے کہ یار مسلمان ہے کسی نال تعلق رکھنا انہیں مواب جی میں میں ہوں میںڑی والا بندہ سیاح کہ میں یہودی ہاں انہیں اکھیا خیر ہو گئے مذہب تو یہودیاں رکھنا شکل مسلمانہ لیے گلجھے یہودی اس شکل سام بڑائی کہ میں دے کے اتلمانوں دے اندر ایک خاص قوت ہے ایک خاص طاقت ہے دے کے اندر میں تحقیق کر رہا مسلمانوں داخل ہو تسی ریسرچ کہہ جی میں مسلمانوں دی ایک خاص طاقت دے تحقیق کر رہا مسلمان نے پوچھا انہیں اکھیا کہڑی طاقت انہیں آسلمانوں کے اندر جہا جذب ہے نہ جذبہ یہ تلوار کے ہیٹ بھی وڑ جاٹے بھی لوا دیں اپنے سینے چلنی کروا دے اپنیا چمڑیاں لوا چڑے جا, اپنی جان بھی دے, جھڑ دے نے, مال بھی دے, جھڑ دے نے, سارا کچھ دے کے اپنے مذہب تو پسان ہی ہٹتے جذبہ یہ جڑی طاقت ہے مسلمانوں کے اندر یعنی جی کہہ لو کہ مسلمان کی مسلمانوں کے اندر یہ جی خاص طاقت ہے میں یہ تحقیق کر رہا کہ یہ کیوں ہے کہ اگوں مسلمان کہہ سیاح کہہ میں پوچھا کہ تیری تحقیق کتنے تک پہنچی تین تحقیق کر لیے کتنے تک تیری تحقیق پہنچی ہے تو یہودی وہ میری تحقیق کتنے تک پہنچی ہے کہ مسلمان ذات کا تو معاف کر دیں کچھ نہیں کہ جانی مسئلہ ہوے کچھ نہیں کہ مال کا پھر بھی چپ کر جا لیکن جوں ہی رسول گھر دے رسول, دی دی یا اینا دے رسول دی شریعت دی گل آر اٹھ پہ بامے سکا پیو بھی ہو مر ہے لیکن پشاں نہیں ہٹنی مسلمان پوچھے پھر یہ نتیجہ کی نکلیا یا نتیجہ یہ نکلے کہ ایک چیز جیڑی بندے جان قربان کران بھی دےتا وطن بھی دےتا ہے ملک بھی دےتا ہے مال بھی دے دے اور وہ محبت وہ نام کی ہے محبت, محبت. مسلمان جی نے پوچھا کہ مسلمان شہری محبت ہے جیبان ہومادہ کر دی تیار کر دربان ہوجبور کر چڑتی ہے یہودی کہ مسلمانوں کے اندر اپنے رسول کی محبت ہے نبی محبت محبت یہاں رسول دے احکام دے اتنے چلن سے بھی مجبور کر دیے اسلام دے اتنے چلن سے بھی مجبور کر دیے قربان ہون سے بھی مجبور کر دیے اپنے گاٹے لوگ مجبور کر چھڑ چڑھیے اپنی اولاد سارا کچھ قربان کرنے مجبور کر چڑتی ہے یہودی کہ بس اسی شہ پے کہ جدوں اسان مسلمان دے اندروں اپنے رسول دی محبت لئی مسلمانی مک جائے گی اور دنیا دے اتنے یہودیت چھا جائے گل نہیں سمجھ یعنی کہ جس دن مسلمان دے اپنے رسول دی محبت ختم ہو گئی اس دن مسلمان نام دا مسلمان رہ جائے گا آردار رہے گا نہ یہانسمان طور طریقہ رہے گا اور نہبان ہو جذبہ رہے گا بولتے نہیں اے دے جہاد کا جذبہ رہے گا جہاد کا جذبہ بھی مسلمانوں نکل جائے گا جنگ کا جذبہ بھی مسلمانوں نکل جائے گا اپنے اسلام کا دفاع بھی مسلمانوں چل جائے گا اپنے مذہب کی محبت بھی ختم ہو جائے گی کدو جدوں مسلمانوں کے اندروں رسول کی محبت نکل گئی او کہیں دائی کوئی شہوے مسلمانہ دے اندر کہ جیڑی مسلمانہ نو ہر قرمانی دے اتے مجبور کر دیئے او کیئے اور رسول دی محبت اور رسول دی محبت جیڑی ہے او مسلمانہ نو اپنے رسول دے کردار نو اختیار کرن دے اتے مجبور کر چکتے دیئے گل نہیں سمجھ آئی بڑی بری گل سی موٹے لفظ سمجھائیے کہ جس مسلمان رسول دی محبت نکل گئی دے یہاں رسول والا کردار بھی نکل گیا نکل جائے گا کیوں کردار بندہ اندر اختیار کرد جس دی محبت ہو انسان کردار کس کا اختیار کرتا ہے جس کے ساتھ محبت ہو عشق ہو پیار ہو جس ذات کے ساتھ محبت اور عشق ہو جائے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ کردار بھی اسی کا اختیار کرتا ہے Oh, نے گل کہ دے رسول دی محبت مکانی ہے اور جدو مک گئی رسول والا کردار بھی نکل جائے گا اور جسلان نبیا رسولوں دا کردار نکل جاوے اے مہد پتلا رہ جسان رومن رج آئی ہے کوئی نا اچھا ہوں ویکو دشمن نے زور رکھا ہے اس گل کہ دے کے نبیا دی, دی محبت دی تو جائے رسول خالی جائے تاکہ جدو دے کے نبیا رسولوں دی محبت نہیں روے گی نبیا رسولوں دا کردار بھی نکل جائے گا جدو کردار نکل جائے گا نام مسلمان رہ جان گے نہ انہوں کی دولت محفوظ رہے گی نہ انسان آدت کیوں کہ ایک اللہ دے نبی رسول لوگ نے کہ جانے بندے نے انسان والیا آدت سکھائی بندے رہن سہن دا بل سکھایا بولن کا بل سکھایا ہے اٹھن بیٹھن دا بیٹھا سکھایا ہے طریقہ کار سکھایا ہے زندگی ایک جناب جہا نا نمونہ پیش فرمایا ہے رسولوں نے نے اور دشمن نے کیڑی شا سے زور رکھیا رکھا ہے وہ دے یہ نبیا رسولوں دی محبت ہو دوں محبت مک جائے گی کردار او محبت, محبت دی وجہ محبت, محبت نکل گئی نکل کردار بھی نکل جائے, جائے, جائے گا لکھ واری پائے پڑھ لا اللہ نہ انسان بن سکتے ہیں نہ مسلمان گل بھی سمجھ آئی ہے کوئی نہیں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 مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سیت بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو ارے تم سبھی کچھ ہو ارے تم سبھی کچھ ہو لا مسلمان بھی ہوا سبحان اقبال فرماؤں فرمایا تھی سید بھی بن گئے ہو مردے بھی بن گئے ہو سارے کمال آ گئے نے. دنیا بھی سمجھ لیں بڑیاں بڑیاں سمجھا حاصل کر اے جنابے والی فلاسفر بھی بن گئے ہو ڈاکٹر بھی بن گئے ہو ماسٹر بھی بن گئے ہو ساریاں بلاواں بن گئے ہو لیکن اقبال فرماؤں گے تھوانوں اجے تک مسلمان بن دا ول ہی نہیں آیا سارا چیزاں نہیں بن سکے وہ اقبال آ کیوں کی وجہ بے اقبال آدھا ہے اقبال آدھا ہے اقبال آتا ہے بندہ مسلمان بنتا نبی رسولوں دے کردار دے اوپر چلن نبیاں رسولوں دے طریقے اختیار مسلمان بنتا ہے نبی رسولوں کے راستے چلن نال بندہ مسلمان بنتا جیسمان نے رسولوں کا راستہ چڑھ دردار بھی چھڈ بیٹھے نے وہاں کا تور طریقہ بھی چھڈ بیٹھے نے وہاں دیا تعلیمات بھی چڑ بیٹھے نے وہاں دیا گلیں بھی چڑ بیٹھے نے خدا دیا بندیا مولا سونے نے مولا سونے نے اپنا قرآ بھی قران کے اندر اللہ سونے نے نبیا رسولوں کا ذکر حضرت ابراہیم کا ذکر پیا فرما کدھر حضرت ہے موسا ذکر پیا فرماؤں کدھر حضرت عیسا ذکر پیا فرماؤ کدھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر پیا فرماؤ کدرے تابو سلام کا ذکر پیا فرماؤں گئی کدرے یحیہ سلام ذکر پیا فرماؤں کدھر اسماعیل علیہ ذکر پیا فرماؤں میں سمجھ اے خالی کسے نے قرآن نے خدا دیا قرآن نے خالی کسے نہیں بیان فرمائے اللہ سونے اگ اپنے نبیاں رسولوں دا کردار بیان فرمایا طور طریقہ بیان فرمایا زمانے دیا گیا فرمائی آدت فرمائی نے خدا دی قسم کر کے نا یاد رکھنے کا حکم دیا نہیں فرمایا مولا فرماؤں واہی ود کول کیتاب براہی ان کا نی کن بیا مولا سن مولا سونے نے ذکر کرو ذکر کرو کتاب دے اندر ابراہیم کا کی مطلب کہ کتاب دے اندر ابراہیم نو یاد کرو بے سن اللہ دے سچے نبی سن سدگے جاؤ دوسرے مقام جمولہ سولے نہیں ہے فرمائی فرمائے ول پور فلکتا بنوشا کن کا نف لس نبیا اللہ سونا فرماؤں یاد کروا ہوئے رسول سن گیب دیا خبر لے سن قربان جاوا کے مولا سونا فرما کتاب انہو گاندی کلو الوعد و کان رسو آئے کرو کتاب دے اندر دا بے شک و دے سچے سن سنکان سن رسول نال اللہ دے رسول سن اگے مولا فرماؤں دی کتاب ادری اللہ کا ka قرآن ہے جسے آج, جسے آج کے آج مسلمان آج نے بلا دیا جی آج کے مسلمانوں مسلمان کے روح, روح کی غذا موسیقی ہے آج کا مسلمان کہتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے میں کہنا ہوئے لیا وہ تینوں شرم نہیں ہوتی روح کی تباہی روح کی خوراک بنائی بیٹھے اور جا کا قرآن مومن دے روح کی گلا مرے ان چوک کے روڑی کے سٹ بیٹھے بولتے نہیں سی مولا سونا مولا سونا فرما فرمائے اے نبی نبی نبیا دا مولا سونا نبیا کا نبیا رسولوں کا تدکرا پیا فرما نال پیا فرما یہ یاد کرو یاد کرو یاد کرو کیوں اس واسطے یہ تھوڑے رحبر نے رہنما نے مولا سونے نے نبیا رسولوں کی یاد رکھن کا حکم دے یاد کرو خود مولا سونے نے آدتوں کا قائم رکھے آئی انہوں لوگوں کی گلوں کا قائم رکھے آئی انہوں لوگوں کے تور طریقے قائم رکھے ہونا لوگوں کی نشانیاں قائم رکھے میں مثال دینا وا سد کے جا حدرت سی سلام آپ نے جتے کھڑے ہو کے کعبہ شریف بنایا کعبہ شریف بنایا کابے کی تعمیر فرمائی اللہ سونے ابراہیم آباد رکھے آئی اج بھی جا مولا سونے لے وہ ابراہیم آپ سرکار نے جڑے پتھر دے جے پتھر کھلوتے نے اللہ سونے نے سبب سکھایا اے لوگو اے پتھر عام نہیں اے او پتھر جی میرا نبی ابراہیم کھلوتا سی ہے جناب سونے کا حکمائی یاد کی یاد رکھا جی اس یاد رکھن دا ماننا یہ نہیں کہ خالی نہ یاد کر لیا جی اس یاد رکھن دا اے مانا بھی نہیں کہ جناب والی انہوں کا ایک دو طریقہ جیڑا نفس دے مطابق ہوے او لیا جی باقی چڑھ لیا جی یہ ہرکت مطلب نہیں اس یاد رکھ کا مطلب یاد رکھا جی وہ تور طریقے بھی یاد رکھا جی تبلیغ بھی یاد رکھا جی تعلیم بھی یاد رکھا جی انصیت بھی یاد رکھا جی انور طریقہ چال چلن سے کردار بھی یاد رکھا جی ہوں ادھر مولا نے حکم فرویا یاد رکھ کا ادھر جنابے والی مولا چند مولہ سونے نے بہت چیزیں ایسا رکھیا نے جڑا طریقہ یاداں نے بہت ایسا رکھیا نے بہت نشانیاں ایسا رکھی جنابے والی سنگ تعداد کرا دیا آ جے جنابے والی مقامی براہم ہے مقامی براہم سی پاک کی یاد تعدا کراؤں گی والی مولا نے اس عزت نہسلمان جانے عزت کی نگاہ وی جنا پی والی ایک جاسوے سو مولا سونے نے مولا سونے نے یہ بھی وہ نہیں لوگ نشانی بحال رکھی ہوئی قربان جاو یہ حجر آس ہجر آسو حجر آسو سی ادو نہ فارو کیا تمرتی اللہ ہوتا لان ہو آپ جدو ہجر اسبد سامنے آئے لے آپ فرما نے ہوں گے اسوت نو فرما نے میں جاننا وا تر تتھر لیکن اج تمنا وا تم میرا کملی والا چوم گیا अल्लाह सोने जनाबे वाली अपने पा खबीब की निशानी, निशानी जनाबे वाली हाजी हजते जाते सफा तो तो मरवा करते हैं पहाड़ मरवा पहाड़िया दरमियान दौड़ लाते हैं जनाबे वाली क्यों लाद किजह लाने जावा अला सोने ने निशानी हजरा हाजरा दी आबाद रखी اے اونا دی اونا دی جنابے والی نشانی مولا سونے نشانی, مولا, دی نشانی مولا, مولا سونے نے آباد رکھی گئی نبی رسول مولا سونے نے نشانی ہے والی کیوں کیوں رکھیا نے باقی کیوں رکھے یاد کیوں یاد کرا واستے وہاں کے طور طریقے کے اوپر چلن واسطے میں قربان جاو اصل الرد مولہ سونے نے ادھر نشانیاں قائم رکھیاں نے ادھر یاد حکم مسلمان واسطے اللہ سونے دے مسلمان کردار ہی خاص ہے اگر اے نبیا رسولوں دے کردار دے چلے گا مسلمان بھی بن جائے گا ایماندار بھی بن جائے گا جناب والی اپنی آخرت بھی سوار جاوے گا لیکن مولا سونے مولا نے ہو جی رمی گئے اور رمی نہیں ہے روٹی پوکی پڑی لکھی والی جی مار رمیے جمار شیتانٹے مارنے اے کیوں مارے جانے کی نشانی ہے ادا طریقہ میں خدا کی قسم کر کیانا میرے پاک نبی سرور نے مسلمان اجتا مار دی میرے پاک نبی سرور نے جمارے اے خدا دی قسم کر جانا اے نمونا ہے مسلمان وہ جا جناب والی نبی نو ہر موقع دے یاد رکھتا ہے دے مطابق چلن کی کوشش کرتا ہے انہوں کے کردار نو زندگی دنیا دے اندر بھی عزت پائی نے آخرت دے اندر بھی عزت پائی صرف اور صرف رسول <سؤال> کے کردار تے چلتا جو ہے سبحان اللہ اے خدا کی قسم کر کے نہ صحابہ نے تابعین نے تبہ تابعین نے بزرگان دین نے سلاف نے کابری کامیابیاں پائی نے دنیا بھی سبب کی سبب یہ ہوئی ہے مردیاں نہیں کردار اختیار کیا کیوں اختیار کیا محبت کی ہے محبت محبوب اور جڑا بوہے بند اپنے محبوب میں خدا کی قسم کر کے زمین رنگ جنت کی مشارتہ محبوب کے کول سنوائیا میرے محبوب کے محبوب میرے محبوب والا رکھ لیا میرے محبوب والا رکھ لیا جی خدا میرے پاک نبی نبی پاک سرکار دے کردار دے سن ایک صحابی اپنی اونٹی نکر لوا رہے سن بار بار چکر پہ لوگ سن دوسرے صحافی آئے क्यों पिया चक्कर लवाना है कार मैन होर कोई पता नहीं पिया लवाना वा एक बार साढ़े यार ने भी आपकी ऊंची में इतने चक्कर लवाए सर دنیا نہ دنیا فوائد نہ کہ سڈے یار نے بھی اتنے سواری کو چکر لوایا خدا دیا بندیا اپنے محبوب کے کردار ਦੇ چلن والے اے خاص لوگوں کا دیکھ دا اور خاص اے شنابے والی لوگوں دے بارے لوگوں دے بارے اگر یہ آخیا جا سچ ہوے گا خدا دی قسم کر گیا انہوں نے مد نظر رکھے فوائد نے اپنی محبت رسول کیتی سی اپنے وعدے جڑے رسول کیتے سن او سچ کر نبھائے سچ کر وفائے نے وعدہ وا وفا جڑی محبت خالص رکھ دے سن کر کے ہر قسم کے فوائد موجود نے لیکن شاید کی فرما رہے فرمایا یار ہوتا میں کرنا یارے عمل وہ لوگ خدا دی قسم کر دیا نہ شاید انہوں لوگوں دے بارے فرما ہمیشہ یہ سن ہر ادار ادا محبت خال یہ محبت خالص لوگوں کے اندر کردار کے طور طریقہ بھی اللہ سونے رسول اللہ رسوری ہر ادا جاں پلاؤ تیری ہر ادا نے مزا دیا تیری ہر ادا پہ جاں حجاب تیری ہر ادا نے مزا دیا کوئی تجھ سا ہوا ہوا ہے نہ ہوگا شاد تیرے حسن و ادا کی قسم لوگ نے اسی گل دنیا زندگی بھی آلہ پائیے زندگی بھی آلہ پائیے اپنی زندگی جنت دشارت لے گئے کامیابی کہ بولتے نہیں محبت کا دعوی الحمد. محبت اور محبت اپنے محبوب بولتے نہیں یہ محبت شہ ایسی محب یعنی دے پلے کوج نہیں رہن دلی سارا کچھ محبوب دے حوالے کرا چڑی جا محبت کرنے والا وہ پلے کچھ نہیں رہرا او سارا کچھ اپنا تن من تھن سارا ہی اپنے محبوب دے, دے. دے, good good دے, دے, دے, دے, دے حوالے کر سکا نبیاں رسول قتل نہیں اپنا اپنا کے اسٹا پا گئے گئے بولتے نہیں جدو ویخیا نا یہودیا جدوں ویخیا یہود کیونکہ یہودی جہ مسلمان لکھنا ہے سب تو وڈا دشمن یہوی مسلمانوں کا اسلام جدو ویخیا کہ نبیا رسولوں کے کردار د جناب, جناب نبیا ]نا نال محبت, محبت رکھتے ہیں پھر, پھر اپنے رسول بہتی محبت رکھتے جناب دی زمین خس جاوے جان لگی جاوے جو مرضی چپ کرشت بھی لیکن جب رسول رسول کی گل آئے یا رسول کی عزت دی گل آئے یا رسول کی شریعت دی گل آئے تو مڑ یا گاٹا لوا چکتے یا لا جا No, no. انہیں آسلمانوں کے کھڈو رسول <سؤال> کی محفت کڈو کھڈو کٹو جدو رسول کی محفت نکل گئی نہ آدت رہی نہ سکھانیاں یہ ادرو کوکھلے ہو جان گے جدو ادرو کھوکھلے ہو جان گے تو پھر جی مرضی آپ کرے یہ سارے گلام بن جان گے ابھی یہاں کے سردار بن جا گے جی مرضی آ گے اوے کرتے ج جن تک یہ دل چ رسول کی معافت یہ نہ سا گل من بولتے وہ دشمن لگ اس کام انہیں آخیا بھائی جناب یہاں کے رسول <سؤال> نبیا کی محبت کڈو طور طریقے کڈو آدت کڈو سفت کھڑ دے طریقے عبادت نگاہ زبان وہ سننا بولنا بیٹھنا اٹھنا مسلمانوں کو کھڑ دوں نکل جائے گا یہ نہ مسلمان رہ جان گے ہے انسان بن کے آخیا سی مسلمان کہ جدو مسلمان چ رسول کی محبت نکل گئی اسلام اسلام مک جائے گا چھا جائے گی اچھا ہوں ویخ ادھر دشمنوں نے زور لایا کہ یہ چیزاں کھڑیا جان کہ مولا سونے نے کی فرمایا مولا نے اپنے قرآن سبق بنایا ول کتاب ابراہیم کن سی کن دیا بھی نہیں مولا سونے نے جناب والی ابھی آدر سہیتنا تبلیغ دا تبلیغ کا بیان بھی فرمایا جنابے والی اپنے گھر تبلیغ کی جنابے والی قوم ظالم بادشاہ اللہ سونے دی خاطر نے وطن چڑھ سارا کچھ قربان کر لیکن اپنے رب سونے کے نال رب سونے रब सोनेबत सी जरा इश्कू दे आज नहीं आवन दी सारा कुछ कुर्बान कर दिता वे मौला सोना फरमा मेरे इम्राहमो سونے کی ویکھیے خالی نہ خالی نہ خالی نہل کے ویخو گھر دا چاچا براہیم تم تہ لیا ابراہیم اگر تل چیاں جڑیاں کرنا میں اگر طریقہ نہ میں تین پتھر گا گھروں گا حضرت ابراہیم نے فرمایا چاچا تن چبارہ ہے پتھر کھانے دوبارہ نے پر اپنے یار دی گل نہیں چ یاد رکھو لیکن جناب ادھر مولا فرما میرے نبی رسولوں کا کردار یاد رکھو ان تور طریقہ یاد رکھو کیوں مولا سونے دنیا بھی سمر جاوے آخرت بھی سمر جے دنیا دے اندر بھی دلیل نہ ہو جن بھی شرمندہ نہ ہو باو. سونے نے یاد رکھنے دا حکم درجہ یاد رکھو گے یاد نہیں رکھنا یا خالی ایک طریقہ یاد نہیں رکھنا مطلب ہو اپنے ہاں جی आ خالی انہوں نہیں یاد رکھنا سارے طریقے یاد رکھنا بولتے رہیے ہاں جی ہاں جی سارے طریقے یاد رکھنا خدا دیا بندے آ ساری زندگی یاد رکھنا ہے ساری تعلیمات یاد رکھنا ہے ایک گل نہیں ایک گل یاد کر لیا جی بلا چڈیا جی نہیں مولا فرماؤں گا یاد رکھنا طور طریقے چلن دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی ادھر یہ آب کا بھی دشمن ہے رسو تعلیم بنایا انہیں ٹی وی بنایا انہیں سوشل میڈیا ترتیب دا ہے انہیں انٹرنیٹ بنایا ہے انہیں کئی بلاوا بنائی ہیں بنایا سرف اس لی بنائی نے کردار ندار گا میرا کردار دا کردار گے اگر اس کا نظام تعلیم نہ ہو اور اس کا دیا, دیا ہوا جیوی دی نہ بھی ہو تو کبھی بھی, بھی, بھی, بھی نہ اور اس کا دیا ہوا نظام جمہوریت نہ ہو تو نہ, اس نہ اس کی حکومت چل سکتی ہے نہ قائم رہ سکتی ہے اور نہ اس کی تہذیب عام ہو سکتی ہے اگر اس کی تہذیب عام ہو رہی ہے اور اس کی حکومت چل رہی ہے قائم بھی ہے چل بھی رہی ہے اس کے نظام تعلیم کے بلبوتے اور اس کے دیے ہوئے نظام جمہوریت کے زور پہ چل رہی ہے وہ خدا دیا بندیا صرف ابراہیم باپ کی قربانی نہ یاد رکھ حکم نا فل کتاب اگے تبلیغ آپ نے جی کی وہ فرمائی ہے یعنی تین ابراہیم ملت ابراہیم بیان فرمایا ہے یعنی جنابے والی قربانی بات جی آیا وہ سفارا ہی ہو رہے اسے متم نہیں ہو رہے جھے یاد رکھنے حکم آئے ان ملت کے طریقے فرمایا کی مطلب مولا نے فرمایا اختیار نہ کر لگے آنا ہوم لینی راہ رات چلنا ہو زندگی کو اختیار کر لوگ نے زور لایا اپنی طرف ہے جناب یہو جی آخرکار آخرکار آخرکار وہ دشمن ہر پے بنا لند گ نبیا رسولوں کے کردار دن دار عورتر نہیں سن ہوتا ہزار والیاں ہوں سن سن پرتے دار ہوں سن یہ